الحمدللہ للہ والسلام وسلم رسول اللہ اما بعد کسی بہن نے مجھ سے افسار کیا تھا کہ کیا کتے پالے جا سکتے ہیں گھروں میں رکھے جا سکتے ہیں انہیں اپنے کلچر کا حصہ بنایا جا سکتا ہے تو میں نے گزارش کی تھی کہ شریعت نے شکار کرنے کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے کھیتی باڑی کی باغ کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے لیکن شوقیہ طور پہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور اس بارے میں کئی دلائل بھی ذکر کیے تھے تو کسی نے جاوید امدغام دی کا کلپ بھیجا ہے جس میں ان سے اسی بارے میں سوال کیا گیا تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ کتے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن مجید کی سورائے معاہدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کتوں کی تعریف کی ہے جن کو آپ سکھا کے ان کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں ان کو یہ عزت دی ہے کہ اگر ایک سکھائے ہوئے سدائے ہوئے کتے کا شکار ہے تو اس کے اوپر آپ نے اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑ دیا تو ذبح کرنے کی ضرورت باقی ملے آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کتے جن کو سدایا جائے گا ان رکھے جائیں گے یا وہ جنگل میں خود بخود سیکھ کے آ جائیں گے ہوگا اس کے بعد ایک دلچسپ فکر ہے اس کے اندر کہ یہ جو تم نے اس کتے کو سکھایا ہے یہ خدا نے تم کو صلاحیت دی پہلے تم نے سیکھا اس کو اور پھر ان کو سکھایا تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ بات بالکل ایک الگ موقع کی بات ہے رسالت حالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جبریل کا آنا جانا تھا آپ کے ہاں کوئی مہمان آ رہا ہو تو آپ کی اماں آپ کو تلقین کرتی ہے فلا صاحب آ رہے ہیں بیوی درد بٹا لے کے رکھنا کرتی ہیں نا تو یہ اصل میں اس نوعیت کا احترام ہوتا ہے جو کسی کو دینے کے لیے بعض اوقات تلقین کی جاتی ہے تو جبریل امین نے یہ کہا کہ ہم کتوں کو پسند نہیں کرتے تو آپ کے مہمان کتوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو آپ نے گھر سے کتے کو نکال دیا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں جہاں تک تعلق ہے حدیث کا کہ نبی علی اصلاۃ والسلام گھر میں تھے جبریل علی السلام انتظار کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئیں لیکن وہ نہیں تشریف لائے اور بعد میں پتہ چلا کہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے گھر میں کتا تھا اس لیے جبریل علیہ السلام داخل نہیں ہوئے تو اس حدیث کا جواب جاوید غامدی یہ دیتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ مہمان کا احترام کرنا چاہیے جبریل علیہ السلام جب کتوں کو پسند نہیں کرتے تو نبی علیہ اللاطلام نے کتا گھر سے نکال دیا تاکہ مہمان کی عزت ہو اور مہمان کی خواہش کا خیال رکھا جائے ورنہ کتے گھروں میں رکھنا ممنوع نہیں ہیں یہ جاوید امدغام دی صاحب کی گفتگو کا خلاصہ اور مفہوم ہے اور پھر کتے رکھنے کے حق میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن کریم نے شکار کرنے کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے اور اصحاب کہو کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے اور ان کے ساتھ بھی کتا موجود تھا تو جواب دینے سے پہلے ایک گزارش تو یہ کر دوں کہ جاوید امد غامدی صاحب کی گفتگو سن کر بہت افسوس ہوا کہ انہوں نے نبی علی الصلاۃ والسلام کی احادیث سے اس مسئلے میں اعراض کیا آپ کی احادیث سے رہنمائی نہیں لی رہنمائی لی تو کس سے لی اپنی عقل سے اگر وہ اپنی عقل پہ نبی علیہ اللاۃ والسلام کی احادیث کو فوقیت دیتے تو اتنی بڑی غلطی نہ کرتے دوسرے نمبر پہ سامعین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جاوید احمد غامدی احادیث کو شریعت کا مصدر نہیں مانتے ان کے نزدیک دین کس چیز کا نام ہے قرآن حکیم کا نام ہے اور کچھ اور چیزیں بھی وہ ذکر کرتے ہیں لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ احادیث جو آپ سے ثابت ہیں چاہے بخاری مسلم میں آئی ہوں یہ ان کے نزدیک شریعت نہیں ہے یہ احادیث تب لی جائیں گی جب قرآن کریم کی کوئی عید بھی اسی معنی میں مل جائے یہ احادیث لی جائیں گی تاریخ کے طور پہ واقعات بیان کرنے کے طور پہ لیکن باقاعدہ ان سے عقیدہ لیا جائے ان سے شریعت لی جائے ان سے دین لیا جائے تو وہ احادیث کو یہ مقام و مرتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جب کہ قرآن حکیم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ انصل علی کر ذکر علی کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ قرآن کی تفصیر آپ کریں اس کی وضاحت آپ کریں تو اب نبی علیہ الصلاۃ و اسلام کی تفسیر لی جائے یا جوید امد غامدی صاحب کی اور ان کے بڑوں کی تفسیر لی جائے نبی علیہ اللاط اسلام قرآنِ حکیم کو صحیح معنوں میں سمنے والے تھے یا جوید امد غامدی قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمنے والے ہیں نبی علیہ اللاطلام کو جب اللہ تعالی نے قرآن کریم کے مفصر کا درجہ دیا جب آپ پہ شریعت نازل ہوئی اور جو شریعت نازل ہوئی وہ صرف قرآن نہیں ہے بلکہ احادیث بھی ہیں اور یہ خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ماں آتام رسول و جو چیز بھی رسول دے وہ لے لو قرآن کہہ رہے وہ ما جو بھی اور ما کے لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی آڈر دیں وہ لے لو اور جس چیز سے آپ منع کر دیں اس سے بعد آ جاؤ اس کے قریب نہ جاؤ اس سے دور رہو تو نبی علیہ السلاۃُ السلام کی احادیث حجت ہیں دین ہیں شریعت ہیں جو آپ کی احادیث کو شریعت مانے گا آپ کی گفتگو کو شریعت مانے گا دین مانے گا وہی آدمی صحیح معنوں میں دین اسلام پہ ہے اور جو قرآن لے لے احادیث کو چھوڑ دے احادیث کو شریعت نہ مانے دین نہ مانے اس نے آدھا دین لے لیا آدھا چھوڑ دیا اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکے گا کیونکہ قرآن کو صحیح معنوں میں وہی وہ سمجھ سکے گا جو نبی علیہ سلاط اسلام کی احادیث کو ماننے والا ہوگا اب آتے ہیں کتے پالنے کے موضوع کی طرف کہ کیا شوقیہ طور پہ کتے پالے جا سکتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اس عید کا جو سورہ معدہ میں آئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے تو وہ احادیث میں بھی آ گیا اور اس کی وضاحت میں نے بھی کر دی تھی کہ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز ہے اور جہاں تک تعلق اعصاب کہف کے کتے کا کہ کتا ان کے ساتھ بھی تھا تو ان کے ساتھ بھی کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا پہلے نمبر پہ تو یہ گزارش ہے دوسرے نمبر پہ اگر وہ حفاظت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی ہو تو وہ ان کی شریعت ہے ہماری شریعت نہیں ہے کچھ چیزیں ایک شریعت میں جائز ہوتی ہیں دوسرے نبی کی شریعت میں ناجائز ہوتی ہیں جب قرآن حکیم میں سابق کاف کے کتے کا تذکرہ آیا تو اس تذکرے کو سن کر ہم یہ مسئلہ اخذ کر سکتے تھے کہ کتا اپنے ساتھ اس انداز سے رکھنا جائز ہے لیکن جب نبی علیہ صلاۃ السلام نے صاف صاف اس سے منع کر دیا اب ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام کی طرف دیکھنا ہے ان کی شریعت کی طرف نہیں دیکھنا اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جاوید امد غامدی صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ نبی علی اللاۃ والسلام نے کتے کو گھر سے اس لیے نکالا کہ آپ کے پاس جبلیل علیہ السلام مطالعے مہمان آنے لگے تھے اور وہ کتے کتے کو ناپسند کرتے تھے اس لیے آپ نے اپنے مہمان کے احترام کے طور پہ کتے کو گھر سے نکالا یعنی کہ کتا شوقیہ طور پہ رکھنا جائید ہے اور اگر کوئی مہمان ناپسند کرتا ہو تو پھر گھر سے نکال دیں میں نے اس کا ایک پہلو واضح کر دیا آپ کے اوپر یہ بالکل ممکن ہے کہ جبرین امین کے اپنے مزاج کا لحاظ رکھ کے رسالت مہب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے خصوصی معاملات تھے یہ ان کا موقف ہے اور جب ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ دیگر فرشتے ہو سکتا ہے وہ بھی ناپسند کرتے ہوں کتے, کتے کو تو کہنے لگے دوسرے فرشتوں نے چونکہ ہمیں اپنا موقف نہیں بتایا تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی گھر میں کتا رکھنے کو ناپسند کرتے ہیں یا کتے کی موجودگی کو نہ پسند کرتے ہیں پسند نہیں کرتے تو ہمارے گھر باقی نے اپنا نقطہ بیان نہیں کیا رہی رہیے کیونکہ ورنہ تو پھر بڑا آسان کام یہ ہو جائے گا کہ آپ گھر میں کتا رکھ لیں داخل نہیں ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جاوید ام صاحب کا یہ عصد یہ انداز اس انداز سے دین کے مسائل بیان کرنا کیا یہ ٹھیک ہے تو میرے سامنے اس وقت مسلم شریف کی حدیث نمبر 1575 ہے ون جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منق کل بن جو کوئی کتا رکھے جو کوئی کتا پالے ایسا کتا جو شکار کے لیے نہ ہو جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو زمین کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو ایسا کتا پالنے پہ ایسا کتا رکھنے پہ روزانہ کی بنیاد پہ دو قرع نیکیوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علی السلام کہہ رہے ہیں جو بھی کتا رکھے روزانہ کی بنیاد پہ اس کے ادر و ثواب میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور جوید امد غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو نبی علی السلاۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا آپ نے اپنے مہمان کی عزت کے طور پہ احترام کے طور پہ کتے کو گھر سے نکالا ورنہ یہ عام مسئلہ نہیں ہے یہ ان کی گفتگو کا مفہوم ہے جبکہ نبی علی السلاۃ اسلام کہہ رہے ہیں منختنا بن جو کوئی بھی کتا رکھے یعنی کے شوقیہ کتا جو بھی رکھے گا روزانہ کی بنیاد پہ اس کے جو ثواب میں دو قرآ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر جاویدم گامدی صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جبریل علی اسلام کے ساتھ تھا دیگر فرشتوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے جب کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے نمبر ہے چار ہزار دو فور زیرو زیرو ٹو مسنم شریف دو ہزار ایک سو چھ ٹو ون زیرو سکس کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ نہیں آپ نے کہا جبرین علیہ السلام داخل نہیں ہوتے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس گھر میں کوئی کتا ہو اور نہ اس گھر میں جس گھر میں کسی جاندار چیز کا مجسمہ وغیرہ ہو تو پتا چلا کہ تمام کے تمام فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات اور دیگر عادی سے پتا چلتا ہے کہ ہماری نیکیوں اور ہماری برائیوں کو نوٹ کرنے والے فرشتے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ان فرشتوں سے مراد کون سے فرشتے ہیں رحمت کے فرشتے ان کے رحمت کے فرشتے وہاں داخل نہیں ہوں گے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 تمام افراد کے جو میں کمی واقع ہوگی اور اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جاید غامدی صاحب کا یہ کہنا ٹھیک ہے جانور <laughs> نہیں ہے چھونے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں, <laughs> نہیں نہیں دی, کوئی کوئی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عام حالات میں باتیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں جانوروں کے بارے میں صاف ستھرا رکھنا ہے نہلا دلا کے رکھنا ہے اس کا علاج کرانا ہے کوئی جراثیم نہ ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتوں کو بیماریاں ہو جاتی ہیں یا جا اس طرح کی جو عام طور پر آپ کو مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹھیک طریقے سے رکھا نہیں گیا ہوتا تو یہ صورتحال حال مدینہ میں بھی ایک بار ہوئی تو آپ نے اس کے بارے میں حکام دیا ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے اس کو اس کو موقع کے اوپر رکھ یہ تو وہ ٹھیک لگتی ہے یہ حدیث جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ وہ ہے جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کا نمبر ہے 279 نبی علی الات اسلام کے الفاظ کا معن و مفہوم یہ ہے کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال لے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 ہمیں بھی اس کلچر سے دور رہنا چاہیے اور غیر مسلموں کی اس معاملے میں نقل کرنے سے مشابت کرنے سے بچنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق مسائل بیان کرنے کی اور مسائل کو سمنے کی توفیق نعیت فرمائے اور اللہ تعالی احادیث کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں بٹھائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے آپ کی عظیم گفتگو کا درجہ ہونا چاہیے واخا اللہ رب المین ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل نہیں کیا تو فورن